بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي و على أسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا صدق اللہ اللہم صلی اللہ ع دن مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد مبارک و اس نشست میں میں ایک اشکال کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں اہل سنت والجماعت تروبند والوں پہ ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو نہیں مانتے حالانکہ یہ اشکال یہ اعتراض کم علمی اور جہالت کی پیداوار تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میلاد تو مانتے ہی ہم لوگ ہیں تو اس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو انسان اور بشر مانے گا میلاد تو وہی مان سکتا ہے میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا پیدائش تو پیدائش تو وہی مانے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر مانے گا ایک طبقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا قائل ہی نہیں ہے تو یہ کیسے میلاد مان سکتا ہے پیدائش تو بشر کی ہوتی ہے اور جن کا وجود نور سے بنتا ہے نہ ان کا خاندان نہ رشتہ دار نہ احباب اور نہ ہی ان کا جو ہے نا وہ طوالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ ایک انتہائی حواقت کا جو ہے نا وہ شکار تھا آدمی جو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اہل سنت یوبند والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو نہیں مانتے اصل بات یہ ہے جیسا یہ منوانا چاہتا تھا ہم ویسا تو نہیں مانتے اب عیسائیوں کا ہم پہ اعتراض یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے شیوں پہ شیعوں کا ہم پہ اعتراض ہے کہ یہ لوگ سیدنا علی المرتضی کو نہیں مانتے اسی طرح اہل بدت کا یہ اعتراض ہے کہ جی یہ لوگ تو اولیا کو نہیں مانتے اب ان سارے اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے تم منوانا چاہتے ہو ہم نہیں مانتے ہم ویسے مانتے ہیں جیسے قرآن سنت اور اصلاف ہمیں بتا گئے ہم تو ویسا مانتے ہیں اور جیسے تم منوانا چاہتے ہو ظاہر بات ہے ہم نہیں مانتے میلاد تو ہم مانتے ہیں میلاد کا مانا پیدائش تو پیدائش تو ہم مانتے ہیں باقی رہا کہ میلاد کے نام کی آڑ میں تم دیگر خرافات کو منوانا چاہو تو یہ سچی بات ہے کہ نہ ہم مانتے ہیں نہ کل مانتے تھے نہ آئندہ ماننے کا ہمارا پروگرام اور ارادہ ہے ہم کل بھی نہیں مانتے تھے آج بھی نہیں مانتے اور آئندہ بھی نہیں مانیں گے میں چند ایک مفاصد آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کون سے ایسے مفاسد ہیں کہ جو اس میلاد کے نام کی آڑ میں یہ شروع کرانا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے انہوں نے امت کو یہ ایک بہت بڑے فتنہ میں مبتلا کیا نام تو اب کتنا پیارا رکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف لیکن اب انہوں نے کام یہ کیا ہے اس میلاد کے, کے تحت انہوں نے شریعت سازی شروع کر دی ہے ہم سچی بات تو یہ ہے کہ شریعت سمجھنے والے تو ہو سکتے ہیں شریعت بنانے والے تو نہیں ہو سکتے اب انہوں نے شریعت سازی کتنی شروع کی ایک کتاب چھپی تھی بہت پہلے انوار آفتاب صداقت مولوی احمد رضا خان کی بھی اس پہ تقریض و تصدیق سب ہے اس میں تو انہوں نے اس میلاد کو فرض کفایا لکھا ہے اب ظاہر ظاہر بات ہے جو فرض انہوں نے بنا دی ہے تو آخر شریعت کا بھی تو کوئی ثبوت ہوگا نا تو اسلام کی کئی صدیہ اس سارے کام سے خالی ہیں اور انہوں نے ایک کام تیار کر کے اس کو فرضیت کا درجہ بھی دے دیا ہے تو یہ شریعت سازی ہے اور جو بہت بڑا جرم ہے قانون بنتا ہے اسمبلی کے اندر عدالت قانون کو چلاتی ہے جج ہے وکیل ہے یہ قانون سمجھنے والے تو ہو سکتے ہیں لیکن قانون ساز تو نہیں ہو سکتے یہاں حالتی ہے کہ یہ لوگ جن کو شریعت اچھی طرح سمجھ بھی نہیں آتی یہ شریعت بنانے والے بن گئے ہیں تو حالت یہ تھی کہ شریعت سمجھنا پڑھنا ان کے بس کی بات نہیں تھا ہم اس پہ کافی سارے دلائل رکھتے ہیں کہ مول احمد رضا خان وہ خود جاہلوں کا پیشوا ہے جیسے ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے اور دس عدد سے زائد دلائل تو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ مول احمد رضا خان کو نے خود جاہل لکھا ہے کہ وہ جاہل تھا کم علم تھا بے وقوف تھا احمق تھا حمق ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں مولو احمد رضا خان نے درود ابراہیمی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ سب سے افضل درود ہے جو نماز میں مقرر کیا گیا ہے اور یہ پڑھنا ٹھیک ہے اب اسی درود کے مسئلے کو دیکھ لیں مفتی اقتدار احمد خان نئیمی نے تفصیل نئیمی جلد سولہ صفحہ ایک سو دس پہ لکھا ہے کہ وہابیوں کی دیکھا دیکھی بعض پیر حماقت سے یہ درود پڑنے کا حکم کرتے ہیں تو اب اس فتوے میں موری احمد رضا خان کو احمق تو وہ کہہ رہا ہے اب اس قسم کے ہم کئی دلائل دے سکتے ہیں کہ یہ موری صاحب خان صاحب جو تھے یہ احمق تھے ان کے پاس عقل نام کی چیز نہیں تھی خیر تو انہوں نے اس میلاد کے نام کی آڑ میں سب سے پہلا جو جرم کیا ہے وہ شریعت سازی کی حالانکہ شریعت سمجھنے کا کام بھی ان میں اتنا نہیں تھا تو انہوں نے شریعت کو بنانا شروع کر دیا یہ بہت بڑا جرم کیا ہے دوسرا جرم ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے نصوص کے معانی اور مطالب کو بدلنا شروع کر دیا مثلاً قرآنِ پاک کہتا ہے کل ببل اللہ وبر رحمتِ فب الفل تو اس کا ترجمہ جو اسلاف لکھتے آئے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پہ خوش ہونا چاہیے مور احمد رضا واحد اور دنیا میں سب سے پہلا آدمی ہے جس نے قرآن کا ترجمہ بدلا اور کہہ دیا کہ خوشی کرنی چاہیے خوشی منانی چاہیے تو اب اس نے یہ جو بدلا نصوص کو اس قسم کی اور کئی نصوص کو صرف ایک اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے اپنے جاہلوں کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو میلاد کے منانے پہ تو ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے اب لوگ جلوس نکال رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جلوس کیوں ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ہے خوشی مناؤ بھلی احمد رضا خان کے کمزوری مان تو واقعی کہتا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں یار یہ جھنڈیاں یہ جو یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ تو قرآن کا تے خوشیاں مناؤ واقعہ احمد رضا خان کنزول ایمان تو کہہ رہا تھا ہم ان سے پوچھتے ہیں یار یہ تم اتنا کچھ کر رہے ہو جلوس کے اندر یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ کرو ہم تو کر رہے ہیں. تو مول احمد رضا خان نے دوسرا بڑا جرم یہ ان لوگوں کا یہ دوسرا بڑا جرم ہے کہ اس میلاد کے نام کی آڑ میں انہوں نے قرآن کی نصوص کے معنی کو یکسر بدل دیا ہے. اب اس پہ موٹی سی بات ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلم میں راج پہ تشیف لے گئے خوشی ان لوگوں کو بھی ہے لیکن اس کو مناتے نہیں ہیں نہ کوئی جلوس ہے نہ کوئی جھنڈیاں ہیں نہ کوئی دیگر احتمام ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نموت فرمایا خوشی ان کو بھی ہے لیکن کوئی جلوس نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا منظور ہوا خوشی ان کو بھی ہے لیکن کوئی جلوس نہیں کوئی جھنڈیا نہیں کوئی یاب بازی نہیں کوئی بھگڑا اور ڈانس کچھ بھی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کافی ساری ہیں کسی فتوحات میں سے بھی کسی پر بھی ان کے پاس کوئی جلوس نہیں کوئی پھنگڑا نہیں کوئی ڈانس نہیں کوئی جناب جی چھٹیاں نہیں ہے تو خوشیاں تو ہیں لیکن مناتے نہیں ہیں اگر ہم بھی یوں ہی کہیں کہ یار خوشی تو ہو لیکن خوشی منائی نہ جائے تو یہ کہتے ہیں لو جی یہ تو میلاد کو مانتے نہیں ہم نے کہا اگر ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ نہیں مانتے تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو آپ بھی نہیں مانتے حالانکہ آپ لوگ تو اس پہ قطن تیار نہیں ہوگا کہ نہیں جی ہم تو معراج کی خوشی بھی مانتے ہیں ہم تو آپ کے اعلان نبوت کی خوشی بھی مانتے ہیں ہم تو نزول قرآن کی خوشی بھی مانتے ہیں ہم تو آپ کی فتوحات کی خوشی بھی مانتے ہیں لیکن مناتے نہیں ہیں تو ہم بھی یہی کہہ کہ خوشی تو مانتے ہیں لیکن مناتے نہیں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ ان مفاصد میں سے ایک مفصدہ جو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے یہ خوشی ایسی ہے کہ جو نہیں بنائے گا وہ ابلیس ہے میں نے ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ جو جلوس نکالا جا رہا ہے اگر کوئی شرکت نہ کرے تو کہتے ہمارا فتو تو وہی ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میں نے کہا اچھا یار یہ بتاؤ جو جھنڈیا نہ لگائے گھر میں اپنے جو اینا وہ بازار میں گلی میں دکان میں کہتے فوری فتوہ ہے اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ جو بھگڑا نہ ڈالے یہی فتوا جو ڈاس نہ کرے یہی فتوا ہے میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ شروع کب سے ہوا تو کہتے ہیں سب سے پہلا جلوس ان کی کتاب سیرت انوار مذریعہ میں لکھا ہوا ہے انیس سو اکتیس بتیس کے اندر نکلا ہے سب سے پہلا جلوس تو وہ نکلا اور مول احمد رضا خان کی جو وفات ہے وہ انیس سو کی ہے تو پھر اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلوس سے تو وہ دس سال پہلے فوت ہو گئے اب یہ جلوس یہ جنگڑا یہ بھنگڑا یہ ڈانس یہ جناب کچھ بھی اس نے نہیں کیا اور وہ دس سال پہلے مر رہا ہے تو دس سال بعد جو شروع ہوا کام اگر آج ہم نہیں کرتے تو ہمارے لیے تو فتو ہے کہ تم ابلیس ہو تم شیطان ہو اور مول احمد رضا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ تو صورت یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا کیا جائے یا پھر صورت یہ ہے کہ ہمیں بھی بری کر دیا جائے انصاف اور عدالت اور عدل اور دیانت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ دو ہی صورتیں یمول احمد رضا خان کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا کرو اور وہی فتوہ جو ہمیں سنا رہے ہو سوائے ابلیس کے جا میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ ہے کہ پھر ہمیں بھی بری کر دیا جائے کہ نہیں نہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس کو ماننا چاہیے تھا آل و سنت ویسے مانتے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ ایسا کرنے کے لیے قطام تیار نہیں ہوں گے اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ یہ ملاد کے نام پہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ ایک غیر مقلط بادشاہ اس کی یہ ساری ایجاد ہے اور اس وقت کا ایک مولوی جو اہمہ اسلاف اکابر کی شان میں تان کرتا تھا ان کی اے جو ہے نا وہ مذمت بیان کرتا تھا ان کے خلاف زبان دراز تھا اس کا یہ سارا کام ہے تیار کیا ہوا اس بادشاہ نے اپنی اس جو ہے نا وہ کھوئی ہوئی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو جو ہے نا اپنی ساری خفت مٹانے کے لیے یہ کام شروع کیا تھا تو آج اگر ہم اس چیز کو روا رکھتے ہیں تو یہ تو پھر ایک مذہبی آزادی کی بات ہے کہ لوگوں کو غیر مقلدیت جہاں سے شروع ہوئی تھی یعنی ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا اگر آج ہم بھی انہی کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ تو ان کی ہاتھ مضبوط کرنے والی بات ہے تو بہرحال جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے اب بریلوی علماء خود بھی تنگ ہے مثلا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میلاد النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم صاف لکھا ہے کہ یہ جو جلوس نکلتے ہیں ان میں یہ یہ کوتاہیاں خرابیاں کمیاں پائی گئی ہیں اس لیے ان کو بند کر دینا چاہیے اور بلکہ ڈاک صاحب تو یہاں تک غصے ہوئے کہ حکومت وقت کو جو ہے نا وہ چاہیے کہ وہ کچھ حصہ لیں اور ان جلوسوں کو بند کرے غلام رسول سعیدی نے اپنی شعر مسلم کے اندر اس بات کو اٹھایا ہے کہ یہ جلوس جو اس قسم کے ہیں کہ جناب جلوس جاتے ہیں اس میں انڈین گانے چلتے ہیں لوگ ڈانس کرتے ہیں لڑکیاں گھروں سے کھڑی ہو کر کھڑکیوں سے چھتوں سے پھل پھینکتی ہیں ان پہ اور یہ میوزک سنتے ہیں ایسے جلوس کہتے ہیں بدنواد داغ ہے ہمارے لیے ان کو بند کر دینا چاہیے تو اب اس قسم کے مسائل ان کو اتنے پیش آ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود ہی تنگ آ چکے ہیں کہ ان کو بند کر دینا چاہیے تو یہی بات تو ہم کب سے رو رہے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر وہ دنیا سارا سالی کرتی ہے ہر وقت کرنا سننا بیان کرنا بیان سننا لکھنا پڑھنا یہ اپنی سعادت سمجھتی ہے اور دنیا کرتی چلی آ رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی آر میں یہ کچھ کیا جائے اس کی قطع اصلاف اکابر اجازت نہیں دے سکتے اس کی میں ایک دلیل عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں دیکھیے ہماری ایک کتاب ہے محتمد اور مستند جو ہمارے دونوں فریقین کے درمیان بڑی مسلم سمجھی جاتی ہے امام شاطمی رحمت اللہ کی ہے۔ اس کا سبب تین سو سات ہے علامت لکھتے ہیں کہ حضرت حضی فتحمان تعالیٰ لوگوں سے کہا کل و لم بدہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبد ہوا. لوگو جو عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ کریں تو بھی نہ کرنا اب سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کام صحابہ نے تو کیا نہیں کوئی بریلوی بھی اس بات کو پیش نہیں کر سکتا اب جب ان سے سوال کیا جائے کہ یار یہ جو تم ملاد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو تو کیا صحابہ نے کیا وہ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا ان کے پاس تو جیاد کی مصروفیت تھی ملکی مسائل تھے جنگیں تھی, جنگے تھی اور مختلف فتنوں کے خلاف ان کا کام تھا ان کو میلاد کا وقت ہی نہیں ملا تو ہمارا سوال یہ ہے اگر وہ سارے مسائل ان کے کے ساتھ ساتھ تھے تو نہیں مسائل بھی کھڑے ہیں وہی مختلف فطنے مرزیت وغیرہ دیگر کتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان سب کا تعاقب تم بھی کرو اور تمہارے پاس بھی وقت نہ بچے اس میلاد کے جلسے اور جلوس اور اس فنکشن کے لیے اور ایک بات بڑی مزے کی ہے جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے کہی میں سمجھتا ہوں اگر ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا کچھ عقل ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنی اس بات پہ خودیاں انہوں نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اپنی کتاب میں یہ لکھی بھی ہے بات ہم میلاد کیوں مناتے ہیں یہ ان کا بیان ہے جو وہاں نقل کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ سفا 29 پہ کہ صحابہ کرام رام کی تلواریں میلاد مناتی تھی ہم کہتے ہیں بھائی یار تمہاری تلوار میلاد کیوں نہیں مناتی تمہارے تو وہی وہ جو ہے نا وہ حلوے میلاد مناتے ہیں کھیرے ہیں فرنی ہے کسٹر ہیں بکرے ہیں چھترے ہیں قورمے ہیں تمہارا میلاد تو ادھر اور صحابہ کا میلاد ادھر تھا حیرت کی بات ہے بھائی ادھر میلاد نہیں منانا میلاد تو ادھر ہی چلے گا ہم ان سے عرض کریں گے کہ بھائی جیسے میلاد صحابہ مناتے تھے تم بھی ویسے منا لو تو صحابہ کا میلاد تو جیاد میں تھا تم بھی وہیں تشریف لے جاؤ تاکہ میلاد کے لیے صحابہ کی سنت تو پوری ہو جائے ہمارے دوست ایک اشکال اس پہ کرتے ہیں میں اس اشکال کا تفریح کر کے بات ختم کر دیتا ہوں وہ اشکال یہ کرتے ہیں کہ جناب مولو صاحب یہ تم بھی تو بعض جلوس نکال لیتے ہو تو تمہارے جلوس جو ہے وہ, وہ ٹھیک ہے اور ہمارا جلوس جو ہے وہ غلط ہے یہ کیا ترتیب ہوئی یہ اس پہ ایک اور چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے کہ جناب یہ ہمارے حضرات مختلف قسم کی مجارس منعقد کرتے ہیں ان دنوں کے اندر تو کیا اگر ہمارا جلوس اور ہمارا فنکشن جھنڈیاں یہ بدت ہے تو یہ تم جو جل سے جلوس یہ جل سے کرتے ہو یا مختلف جگہ تمہارے جلوس اور دنوں میں ہوتے ہیں تو وہ بدت کیوں نہیں ہے شریعت میں تو یہ بھی نہیں ہے اور شریعت میں تو وہ بھی نہیں ہے اس سارے کی میں جو جوابی بات عرض کرتا ہوں وہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے وہ اس طرح ایک ہوتا ہے علاج اور ایک ہوتا ہے ثواب یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں جو علاج ہے وہ اور چیز ہے جو ثواب ہے وہ اور چیز ہے علاج کے لیے ہمیں پچھلے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا اس کے سر میں درد ہے ڈاکٹر نے کہا یہ گولی کھا لو وہ کہتا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ اسلاف نے اگر یہ کام کیا ہو تو پھر تو میں کروں گا صحابۂ کرام نے اگر یہ گولی کھائی ہو پھر تو میں کھاتا ہوں ورنہ میں نہیں کھاتا اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو گولیاں ہیں یہ تو صحابۂ کرام نے ان کو استعمال ہی نہیں کیا تو پھر یہ کیا بدت ہو جائے گا لوگ کہیں گے نہیں بھائی یہ علاج ہے اور علاج میں طریقہ مختلف ہوتا رہتا ہے اب کتنی ایسی امراض ہیں جو بعد میں پیدا ہوئی ہیں تو علاج بھی بعد میں ہو اور کتنی ایسی امراض ہیں جو اس وقت بھی تھی لیکن علاج اب پیدا ہوئے ہیں تو وہ علاج ہیں ان کے کرنے میں کوئی حج کی بات نہیں ایک ہوتا ہے علاج اور یہ ہمیں صحابہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو علاج ہے نا اس کے لیے آپ کو پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس علاج کو علاج سمجھ کے کریں اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں عمر اللہ تشریف لے ہے اور کہنے لگے کہ جنگ یمامہ ہوئی ہے اتنے قرا شہید ہو گئے ہیں. اگر ایسے ہی جنگیں ہوتی رہی تو یہ تو قرا شہید ہو تو جائیں گے اور جو قرآن کا حصہ ان کے پاس دکھا ہوا تھا وہ تو ہمیں نہیں مل سکے گا تو اس طرح تو قرآن کا بہت صحیح سزایا ہونے کا خدشہ ہے تو کیا کریں آپ مہربانی کر کے قرآن کو ایک کتابی شکل میں یکجا کر دیں وہ کام کیوں حضور نے نہیں کیا لیکن سعید عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار اسرار کرتے رہے حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرما دیا. حضرت زید کو بلایا گیا رضی اللہ عنہ. انہوں نے بھی وہی بات کہہ کہ یار آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا لیکن چونکہ یہ علاج تھا اگر یوں نہ کیا جاتا تو قرآن کا بہت سارا حصہ ضائع ہونے کا خطیہ تھا جو لکھا ہوا صحابہ کے پاس تھا تو اس اشکال اور اس علاج کی غرض سے صحابہ کرام نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ یہ تو پہلے نہیں تھا اور اس کام کو کر دیا معلوم یہ ہوا کہ جب علاج کی ضرورت ہو اس وقت پچھڑوں کو نہیں دیکھتے اس وقت اس وقت کا علاج سمجھ کے اس کام کو کر دیتے ہیں ہمارا جو جلسہ ہے ان موقعوں پہ ہم کر دیتے ہیں یا ہمارے بعض مواقع پہ جلوس ہوتے ہیں مثلا جیسے مختلف اوقات میں ہمارے ہاں نکلتے رہتے ہیں تو یہ جلوس بطور احتجاج کے ہے بطور علاج کے ہیں ثواب کے طور پہ نہیں ہے یہ اب بارہ ربیع الاو کے دن یہاں چناب نگر کے اندر ایک ہمارا یعنی جماعت احرار اسلام کی طرف سے بہت بڑا جلوس نکلتا ہے اور جو چناب نگر تک آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم جلوس نکالتے ہیں تو وہ غلط ہے اور تم نکالتے ہو تو وہ ٹھیک ہے میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہم نکالتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں تم نکالتے ہو غلط کرتے ہو وہ, وہ کیسے میں نے کہا اس طرح ہم لوگ جو جلوس وہاں نکالتے ہیں ہمارے اسلاف وہ چناب نگر جاتے ہیں عام دنوں میں ان کو جانے کوئی نہیں دیتا اس دن چونکہ چھٹی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعوت اسلام دیتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو یہ علاج ہے اور علاج یہ ٹھیک ہوتا ہے اور جو تم کرتے ہو یہ جلوس جی مستحب ہے انگوٹھا چمڑا یہ جی مستحب ہے اذان کے ساتھ سلا سلام یہ جی مستحب ہے کلخانی شریف یہ جی مستحب ہے گیاری شریف یہ بھی جی مستحب ہے حالانکہ ان عقل کی مستحب کی تعریف ہی نہیں آتی مستحب ہو گئی ہے اب مستحب کی تعریف ہی اگر آتی ہوتی تو بات پھر صاف ہو جاتی بہرحال کرتے ہو یہ سارے مستحب سمجھ کے کر رہے ہو سنت سمجھ کے کر رہے ہو فرض کفایہ سمجھ کے کر رہے ہو مستحصل سمجھ کے کرتے ہو اور جو ہم کر رہے ہیں یہ علاج سمجھ کے کرتے ہیں علاج کے لیے گنیائش ہوتی ہے ثواب کے لیے گنجائش نہیں سیدنا علی المرتع اسد اللہ غالب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ روایت مروی ہے ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ وہ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں ہمیں نفل نماز ادا کر رہا ہے تو سیدنا علی المرطیٰ نے اسے فرمایا لا تفار صلاح نماز نہ پڑھ اس نے کہا نماز پہ تو مجھے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ ثواب بھی نہیں دے گا ثواب اللہ اس پہ دیتا ہے جس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا جس کام کو سرکار نے حکم دیا ہو، صحابہ سے ثواب تو, تو اس پہ ملے گا تو یہ جو تم کر رہا ہے اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نہ ہی سرکار نے کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ثواب کے لیے تو پہلوں کو دیکھیں گے علاج کے لیے نہیں دیکھا جائے گا ہمارے یہ کام بطور علاج کے ہیں اور تمہارے یہ کام بطور ثواب کے ہیں ثواب کے لیے تو ہم نے پہلو کو دیکھنا ہے علاج کے لیے پہلو کو نہیں دیکھنا اس لیے اگر کوئی ایک کلو عبادت اس میں تو تم بھی آتے ہو بھائی ہم نہیں آتے ہم نے تو صحابہ سے ہی ایک بات سیکھی ہے کہ بطور علاج ایک کام ہو سکتا ہے بطور ثواب نہیں ہو سکتا تو ہم ثواب کی بات کر رہے ہیں تم یہ سارا کچھ ثواب کے نام پہ کرتے ہو اور صحابہ فرماتے ہیں جو ثواب کا کام ہم نے نہیں کیا وہ تو بھی نہ کرنا اس لیے کہ وہ دین نہیں ہو سکتا عبادت نہیں ہو سکتی اللہ کریم ہم سب کو صحیح صحیح, صحیح سیرات مستقیم پر نامزد رہنے کی تفریح ہدایت فرمائے باکو رکو لہٰذا واسطوں